قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصدیق قرآن مولانا اسد شیخوئی صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لئے آسان پڑھنے کے لئے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے شاہی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانی اور بہت کچھ کروا دسی بہت ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام الحمد لله بحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان ما كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ صدق اللہ العظیم آج کے درس کا آغاز ہم سورہ آل امران کی آیت نمبر ایک سو سے کر رہے ہیں اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ یوں تو پورا قرآن کریم ہی مظلوم ہے اور ظلم کرنے والے خود ہم مسلمان ہیں لیکن شاید قرآن کریم کی مظلوم ترین آیت یہ آیت گریمہ ہے سراعال عمران کی آیت نمبر ایک سو تین کہ جسے بہت سارے خطابہ مقررین اور قائدین پڑھتے تو بہت ہیں لیکن اس کی روح پر عمل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے تین حکم دیے ہیں پہلا حکم یہ دیا بسم بحب ل جمیعہ آ سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو حبل اللہ, اللہ کی رسی ویسے حبل ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو وسیلے کا کام دے اب حبل اللہ کیا ہے اللہ کی رسی کیا ہے کسی نے کہا توبہ اللہ کی رسی ہے اور اس میں شکی کیا ہے کہ توبہ ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں کسی نے کہا حبل اللہ اللہ کا دین ہے کسی نے کہا حبل اللہ اطاعت کا نام ہے کسی نے کہا حبل اللہ جماعت کا نام ہے مسلمانوں کی جماعت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو مسلمانوں کی جماعت یہ بھی اللہ کی رسی ہے لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد قرآن ہے مرفو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبل اللہ حلآ اللہ کی رسی ارآن ہے اور ترمزی شریف میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مشہور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العرآن حبل اللہ ونوره المبین لا اجا ابہ ولا تفنی ابہو رد من قدن حکم بھی ادلا ومن امل بھی رشد مستقیم قرآن کریم اللہ کی مضبوط رسی ہے اس کا واضح نور ہے اس کے عجائب و غرائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے یہ کسرت کی وجہ سے شرطے کراس کی وجہ سے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے کبھی پرانا نہیں ہو سکتا اسے جتنی بار پڑا جائے اور ہی لطف آتا ہے لطف اسے نہیں آتا جو اسے پڑھتا ہی نہیں لطف اسے آتا ہے جو اسے بار بار پڑھتا ہے طبیعت سیر ہی نہیں ہوتی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب وہ قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کا نام ایسا رکھا گیا جس میں پڑھنے کا مفہوم ہے قرآن وہ کتاب جسے پڑھا جاتا ہے اور یہ ایسا نام ہے کہ دنیا کی کسی اور کتاب کو نہیں دیا جا سکتا میں نے حساب لگایا تو ایک ایک مدرسہ میں ایک ایک مہینے میں دو دو لاکھ چار چار لاکھ چھ چھ لاکھ بار قرآن کریم ختم ہوتا ہے اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جو دن میں دس دس پارے پانچ پانچ پارے تلاوت کرنے والے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلا یہ خلق ان کثرت رد زیادہ پڑھنے کی وجہ سے یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہو سکتی اس سے طبیعت کبھی سیر نہیں ہو سکتی من قال ابھی صدقہ جو قرآن کی بات کرے گا وہ سچ بولنے والا ہے ممن حکم بہی عدلہ جو قرآن کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وہ عدل اور انصاف کا فیصلہ کرتا ہے ممن عمل ابھی رشدہ جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے ممن آسم ابھی الى الاسور مستقیم اور جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی جاتی ہے تو پہلا حکم تو اس آئٹ کریما میں یہ دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو قرآن کو مضبوطی سے تھام لو ہے تو قدادہ فرماتے ہیں اس آئٹ کریما میں دو واضح دلیلیں اور حجتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں پہلی حجت اور پہلی دلیل ہے کتاب اللہ اور دوسری حجت اور دلیل ہے نبی اللہ یہ دونوں ہدایت کے علم ہیں ہدایت کے پہاڑ ہیں ہدایت کے روشن چراغ ہیں جہاں تک اللہ کے نبی کا تعلق ہے وہ تو دنیا سے جا چکے لیکن جہاں تک اللہ کی کتاب کا تعلق ہے فقط اب کا اللہ بین رحمت منہو نتن اللہ نے اپنی کتاب کو اپنے بندوں میں باقی رکھے اپنی رحمت کرتے ہوئے اپنا فضل کرتے ہوئے فیہ اس میں حلال کا بھی ذکر ہے حرام کا بھی ذکر ہے اللہ کی فرما برداری والی باتوں کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی نافرمانی فرمانی والی باتوں کا بھی ذکر ہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ پہلا حکم ہے بسمو بحب للہ اور دوسرا حکم ہے ملا تفرق نہ اتفاقی نہ کرو فرقہ فرقہ مت بنداؤ تفرقے سے منع کیا نہ اتفاقی سے منع کیا اس لیے کہ تفرقہ اور خواہشات پر مبنی اختلاف یہ مسلمانوں کی طاقت کو پارا پارا کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے سب سے زیادہ مسلمانوں کی طاقت کو جو نقصان پہنچتا ہے تو وہ دو سبب سے ایک ایمان کی کمزوری سے اور دوسرے فرقہ واریت سے جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا جائے گا قرآن کو تھاما جائے گا تو ایمان مضبوط ہوگا اور اجتماعیت اجت بھی آئے گی اتفاق آئے گا جب سب مسلمان قرآن کو اپنا ایمان بنا لیں گے اپنا حکم بنا لیں گے اپنا فیصل تسلیم کر لیں گے اپنا مقتدا اور پیشوا تسلیم کر لیں گے تو اختلافات ختم ہوں گے ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا تو اس لیے فرما کہ بلا تفر فرقے نہ بن جاؤ نہ اتفاقی نہ کرو یہ بات جان لیں کہ علمی بنیادوں پر اختلاف کرنا اور چیز ہے اور فرقہ واریت اور خواہشات کی بنا پر ضد اور تعصب کی بنا پر اختلاف کرنا اور چیز ہے علمی بنا پر دلیل کی بنا پر جو اختلاف کیا جاتا ہے یہ اختلاف صرف جائز ہے بلکہ بائیں سے رحمت ہے یہ اختلاف انبیاء میں ہوا حضرت داود اور حضرت سلمان علیہم السلام صرف نبی ہی نہیں بلکہ باپ اور بیٹا بھی ہے لیکن ان کے درمیان اختلاف ہوا اللہ نے فرمایا کہ ففہمناہ ہم سلیمان مکل عطینہ حکم و یہ اختلاف صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اختلاف ہوا حضور کی رائے کچھ اور تھی حیدمر فاروق کی رائے کچھ اور تھی غزوہ احد کے لیے نکلنے کے بارے میں اختلاف ہوا حضور کی رائے کچھ اور تھی نوجوان صحابہ کی رائے کچھ اور تھی حضرت بریرہ اور رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا صحابہ اکرام کے درمیان بہت سے معاملات میں اختلاف ہوا تو نفسی اختلاف یہ کوئی قابل مزمت چیز نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے انبیاء کے درمیان اختلاف ہوا صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا آئما کے درمیان اختلاف ہوا علما کے, کے درمیان اختلاف ہوا لیکن اس اختلاف کے باوجود وہ ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے والے تھے یاد رکھیں اختلاف اور نفرت یہ لازم ملزوم نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم جس سے اختلاف کریں اس سے نفرت بھی کریں اس سے دشمنی بھی رکھیں ایسا ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو محبت بھی ہو اختلاف بھی ہو ادب اور احترام بھی ہو وہ اختلاف جس کی بنیاد اخلاص پر ہوتی ہے لاہیت پر ہوتی ہے خدا پرستی پر ہوتی ہے دلیل پر ہوتی ہے اس اختلاف کے ہوتے ہوئے ادب و احترام کے جذبات بھی باقی رہتے ہیں لیکن وہ اختلاف جس کی بنیاد جہالت پر ہو دکانداری پر ہو پیٹ پرستی پر ہو زد اور تعصب پر جس کی بنیاد ہو اس اختلاف میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں قدورتیں پیدا ہوتی ہیں تو فرمایا بلا تفر مسلمانوں فرقے فرقے نہ بن جاؤ نہ اتفاقی نہ کرو اور تیسرا حکم دیا بس کرم از کن تم ادا ان فل فبئی نہ کلوبی کم فخ تم ہی اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو جب تم دشمن تھے آپس میں تمہارے دلوں میں قدورتیں تھیں نفرتیں تھیں طویل جنگیں ہوا کرتی تھیں ایسی طویل جنگیں آپ اندازہ کیجیے کہ مدینہ منورہ کے جو دو مشہور قبیلے ہیں اوس اور خزرج ان کے درمیان ایک سو بیس سال تک جنگ کی آگ بھڑکتی رہی اور اس جنگ کے شولوں کو بجایا آ کر اسلام نے اسلام نے ان کے درمیان جنگ کی بھڑکتی ہوئی آگ کو کیا. تو فرمایا کہ تم تو دشمن تھے پھر کیا ہوا اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی محبت ڈال دی جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اللہ نے دسویں پارے میں بھی اس الفت اور محبت کا ذکر فرمایا ہے اللہ فرماتے اللہ کلو بھی لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی میرے حبیب اگر زمین کا سارا سونا ساری چاندی ساری دولت بھی آپ خرچ کر لیتے تو آپ دولت خرچ کر کے ان کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال نہیں سکتے تھے ہاں اللہ نے بغیر دولت خرچ کروائے آپ سے آپ کے صحابہ کے درمیان الفت پیدا کر دی ان عزیزن حکیم اللہ بڑا غالب ہے بڑا حکمت والا ہے ایسی محبت آپس میں پیدا ہوئی کہ وہ حقیقت بھائی بھائی بن گئے اللہ نے جو سورہ حجرات میں فرمایا انخوا ایمان والے بھائی بھائی ہیں تو صحابہ اکرام حقیقت میں بھائی بھائی بن گئے بلکہ بھائی بھی بھائی پر اتنا احسان نہیں کرتا اس کے لیے اتنا ایثار نہیں کرتا اتنی قربانی نہیں دیتا جتنا ایثار کرنے والے صحابہ اکرام تھے انہوں نے نسل کو بھنا بھلا کر نسل کو بھلا کر نسب کو بھلا کر نسل اور نسب کو بھلا کر قوم اور وطن کو بھلا کر رنگ اور زبان کو بھلا کر خاندان اور قبیلے کو بھلا کر ایمان کی بنیاد پر آپس میں اخوت کے محبت کے رشتے قائم کیے ہے تو بلال حبشہ کے تھے ہے تو سہیب روم کے تھے ہے تو بزرگ قبیلہ غفار کے تھے تو توفیل قبیلہ دوست کے تھے ابو سفیان بنو امیہ کے تھے حضرت عدی تائی کے تھے لیکن جو بھی تھے وہ سب آپس میں بھائی بھائی تھے ان المؤمنون اخوتن کی تصویر تھے خود بو رہ کر دوسرے کو کھلانے والے خود پیاسے رہ کر دوسرے کو پلانے والے جنگ یرموک میں دیکھیں ایک صحابی کو اطلاع ملتی ہے میرے عزیز زخمی ہے وہ پانی کا مشکیزہ لیے وہ پہنچتے ہیں اپنے عزیز کو پانی پلانے لگے کہ قریب سے دوسرے زخمی کی آواز آئی مجھے پانی دو اس کے پاس لے کر پہنچے بھائی نے اشارہ کیا ان کے عزیز نے اشارہ کیا جاؤ پہلے ان کو پلاؤ ان کے پاس پہنچے تو قریب سے تیسرے زخمی کی آواز آ مجھے پانی پلاؤ دوسرے نے تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا ارے بھائی پہلے ان کو پلا لو ان کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے واپس آئے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس تو وہ بھی شہید ہو چکے اور اپنے عزیز کے پاس پلٹے تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا تینوں نے شہادت تو گوارا کر لی گوارہ نہیں کیا کہ دوسرا بھائی پانی مانگتا رہے خود پی لے اور اسے نہ پلائیں ابن عمر رتنما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنے جاننے والے دوسرے صحابی کو بکرے کی ایک سری بھیجی جس کے پاس بھیجی اس نے کہا میرا تو گزارا ہو جائے گا فلا مجھ سے بھی زیادہ حقدار ہے اس نے اس کے گھر بھیج دی تیسرے نے بھی یہی سوچا فلا مجھ سے بھی زیادہ حقدار ہے اس کے گھر بھیج دی سات گھروں میں سری پھر پھرا کر واپس اسی صحابی کے گھر میں آ گئی جس نے وہ سری ہدیہ کی تھی ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بھائی بھائی بن کر رہنے والے اور یہ تھا ان کی قوت و طاقت کا راز مسلمانوں کی قوت و طاقت کے دو راز تھے صحابہ کی ہے کے دو راز تھے ایک تھا ایمان اور دوسرا ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد ایمان نے ان کو قوت اور اتا, طاقت عطا کی اور پھر اتفاق اور اتحاد کی بنا پر وہ دنیا کے سامنے اپنے دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور دیکھتے دیکھتے پوری دنیا پر چھا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت جزیرہ نمائے عرب پر اسلام کی حکومت تھی لیکن چھ سال کے بعد آپ کی رحلت کے چھ سال بعد پورے شام پر ہلالی پرچم لہرانے لگا اور دس سال بعد پورا ایران مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا اس کے فوراً بعد افغانستان میں انہوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے اور اکتالیس سال بعد سمرقند و بخارا میں مسلمانوں کی آواز پہنچ گئی مسلمان چھا گئے اور انسی سال بعد محمد بن قاسم نے کراچی سے ملتان تک علاقے فتح کر لیے اور اسی زمانے میں تارک بن زیاد نے اسپین میں داخل ہو کر آدھے فرانس پر بھی قبضہ کر لیا سوا دو سو سال میں بحیر اسود سے ملتان تک اور سمرقند سے جنوبی فرانس اور ساحل اوقیانوس تک نوے لاکھ مربع میل کے علاقے پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہو گئی عباسی خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کی وسعت کی بنا پر فضاؤں میں اڑتے ہوئے بادل کو دیکھ کر کہا کرتا تھا اے بادل تو جہاں بھی جا کر برس وہاں کا خراج تو میرے پاس ہی آئے گا تو یہ دو راز تھے مسلمانوں کی قوت و طاقت کے ایک تو ایمان اور دوسرا آپس کا اتفاق تو اللہ فرماتے بس کرونے مطالکم اللہ علیکم تم کنتم ان اللہ کے احسان کو یاد کرو اپنے اوپر جب تم دشمن تھے مؤلف بين قلوبكم ان لا نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو اسبحتم بری ان کہ اخوانا تم اس کے فضل کرن سے بھائی بھائی بن گئے و كنتم على شفاه حفرۃ من النار فانقذكم منها اور تم دوزخ کے گڑے کے کنارے پر تھے اللہ نے تمہیں اس گھڑے میں گرنے سے بچا لیا اللہ پاک ایک منظر بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو آگ کی گہری خندک ہے جس میں شولے بھڑک رہے ہیں اور ایک شخص ہے جو اس خندق کے کنارے پر کھڑا ہے لگتا ہے کہ وہ اس میں گر کر خودکشی کر لے گا اور پسم ہو جائے گا کوئلہ بن جائے گا تو کتنا بڑا محسن ہوگا اس کا وہ شخص جو اسے بچا لے اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت صورت یہ تھی کہ سارے انسان آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے کیا ہندوستان کیا ایران کیا مصر کیا شام کیا جزیرت العرب اور کیا پورا یورپ سب آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے تباہی کے لیے لگتا یہ تھا کہ عالم میں انسانی نے اجتماعی طور پر خود کشی کا ارادہ کر لیا ہے لگتا یہ تھا کہ انسان اب زندہ نہیں رہنا چاہتا بڑے بڑے مذاہب مردہ ہو چکے تھے یہودیت عیسائیت بد مذہب ہندو مذہب کوئی مذہب ایسا نہیں تھا جو انسان کے سارے مسائل حل کر سکے انسانیت سک رہی تھی آج عورت کے حقوق کی بڑی آواز اٹھائی جا رہی ہے حقوق نسواں کا بڑا چرچا ہے میں حقیقت میں بتاتا ہوں کہ عورت کو حقوق دیے اسلام نے آپ اسلام سے پہلے کی تاریخ دیکھیں عورت کے ساتھ کیا ہو رہا تھا عورت کو شہوت بجھانے کا شہبت کی آگ بجھانے کا بس ایک آلہ سمجھ لیا گیا تھا کھلونا بنا دیا گیا تھا عورت منڈی میں بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت ہوتی تھی عورت کی پیدائش پر باقاعدہ ماتم کیا جاتا تھا اس کا باپ شرم کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتا تھا کسی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا مسئلہ صرف عورت کا نہیں تھا ہر تبتی کے ساتھ ہی یوں ہی ظلم ہو رہا تھا یتیموں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ کاشتکاروں کے ساتھ اور رعایا کے ساتھ ظلم و ستم عام تھا آرمی انسانی سسک رہا تھا اور اللہ نے اس منظر کو یوں بیان کیا بکن تم الا شفا حفرتی میناری اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے لگتا تھا کہ تم سب تباہ ہونا چاہتے ہو تم نے خود کا ازم مسمم کر لیا لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا فن خزا کو اپنا نبی بھیج کر بچا لیا کتاب مقدس بھیج کر تمہیں تباہی سے ہلاکت سے بچا لیا میں سچ کہتا ہوں کہ جیسے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اور سرکارِ دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے پہلے انسان کے حال کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا اسی طریقے سے آج بھی انسان کے اعمال کو انسان کے کردار کو دیکھ کر یوں خیال ہوتا ہے کہ انسان نے خودکشی کا ارادہ کر لیا ظلم و ستم آج بھی عام ہے قتل و غارت گری آج بھی عام ہے ناانصافی انصافی آج بھی عام ہے عورت کو آج بھی کھلونا بنا دیا گیا ہے اور آج بھی ایسے لگتے ہیں عالمی سطح پر دیکھ کر کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس اور پھر ستم یہ کہ آج انسان کے پاس ایسا مہلک اور خطرناک اسلحہ آ گیا کہ صرف امریکہ اور روس کے اسلحہ خانے میں جو ایٹم بم اور زہریلا اسلحہ پایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے کئی بار اس دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے اسلحہ ایسا خطرناک اور ہے ایسے لوگوں کے پاس جن کے دل میں ایمان کا نور نہیں انسانیت کا درد نہیں جو اچھے اخلاق سے نا آشنا ہے جو تعصبات سے بھرے ہوئے ہیں تو آج بھی لگتا ہے کہ انسان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے آگ کی خندق کے کنارے پر کھڑا ہے